الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا كما تعب وترضى رَبِّشْ رَحْ لِي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانٍ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا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 لا تغفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون من الذين يغضون أسواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتعن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اے ایمان والو مت بلند کرو اپنی آوازوں کو میرے نبی محمد علیہ السلاط وسلام کی آواز پر ولا تجہر بل قولی کا جہرے باغ اور مت جہرن کہو اس کو کوئی بات منن ظاہر کہنے باز تمہارے کے باز کو انتبا تو آمالو کہیں ضائع نہ ہو جائیں عمل تمہارے اور تم نا شعور رکھتے ہو بلا شبہ وہ لوگ جو نیچی رکھتے ہیں اپنی آوازیں نزدیک میرے پیغمبر کے یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لے لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کا تقوا کے لیے لہوم فیرا و اجرن عزیم ان کے لیے بخش اور اجر ہے بڑا سور فجرات پارہ چھبیسواں ہے اس سورہ مکرمہ کی کچھ آیات پڑی گئی ہیں اللہ تبارا کا وطالعہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے ایک بہت بڑی ادب کی بات سکھائی ہے کہ میرے نبی کا ادب کس رنگ میں ہوتا ہے کیسے کرنا چاہیے ہر بڑی شخصیت کے ساتھ بات کرنے کے چلنے پھرنے کے بیٹھنے اٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تم آتے ہو تو یہاں بھی میں نے کچھ آداب مقرر کیے ہیں بات کرنے ہو تو پھر ایمان والو جب تم میرے پیغمبر سے سرگوشی کرنا چاہتے ہو بات کرنا چاہتے ہو فقدمو بائی نہ یدئی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کرنا سرگوشی کرنا اس سے پہلے تم گھر سے کوئی صدقہ کر کے آیا کرو کہ محمد سے بات کرنی ہے ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات اور جب میرے پیغمبر کی محفل و مجلس میں ہوتے ہو تو پھر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے نیچی ہونی چاہیے ذرا سوچیں آپ حضرت محمد صلی اللہ و ہمارے مرشد ہیں ہادی ہیں راہبر ہیں رہنما ہیں اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کائنات کا کوئی نبی بھی اس کا جوڑ نہیں ہو سکتا ہے ایسی قوم میں اللہ نے مبروس فرمایا جو قوم نہایت اکھڑ نہایت متشدد سخت مزاج اور درستی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی کبر و نخوت ہے فخر و مباحات بے حد و حساب ہے اس قوم میں اللہ نے جناب محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے حبیب علیہ سلاط و السلام آپ تشیور لائیں ان میں آپ کا طرز تکلم انداز گفتگو بڑا نرم ہونا چاہیے طبیعت آپ کی حلیم ہو متحمل مزاج ہونا چاہیے آپ کو نہایت نرمی سے آپ بات کریں دلیل بہت بڑی وزنی ہونی چاہیے گفتگو نرم ہونی چاہیے اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز اپنانے کے بارے میں ہدایات جاری فرمائیں اور فرمایا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میری نعمت ہے میرا احسان ہے تجھ پر کہ میں نے تجھے نرمی عطا کر دی یہ میرا احسان اگر نہ اے میرے پیغمبر تو بھی تو انہی میں سے ایک فرد ہے انہی میں پیدا ہوئے ہیں آپ قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب علیہ سرات والسلام فبیم رحمتِ لن تل یہ میری رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے ولاؤ کن تفلوم اگر ہوتا تو درشت مزاج سخت دل اے میرے پیغمبر تو آپ کے قریب کوئی نہ آتا یہ بھی بھاگ جاتے جو آئے ہیں سبحان اللہ, اللہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو نرمی سکھائی ہے معلوم ہوتا ہے کتنے بھی بڑے مجادلہ کرنے والا جھگڑالو قسم کا انسان علید القسام سخت مزاج جو کہے کہ میں تو تمہاری بات کو پسند نہیں کرتا ہوں تمہاری آواز سننا گوارا نہیں کرتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سے بات ضرور کریں کریں بھی نرمی کے ساتھ کرنی ضرور ہے بات سنانا نہ سنانا میری ذمہ داری ہے یہ. آپ کریں اور ان کو فرمایا جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو فرمایا تم آداب بجا لاؤ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بات کرو احسن طریق کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ میرے نبی کے پاس آؤ بیٹھو با ہو کر اور آواز دو تو اچھے رنگ میں آواز دو محمد الرسول اللہ ایسے رنگ میں نہیں جیسے تم آپس میں باہم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے لے کر میرے نبی کا نام لے کر نہیں پکارنا تم نے یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الا آئیے ہماری طرف گھر سے باہر تشریف لائیں ہماری بات سن لیں اس رنگ میں میرے نبی کو نہیں پکارنا تم نے جیسے آپس میں پکارتے ہو تم آداب کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو مخاطب ہونا ہے تم نے سبحان اللہ آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کی حضرت محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے یہ بات ان کو سکھا دی مسلمانوں کو ایک صحابی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی فطرتی طور پر آواز بلند تھی بات کرتا تو اونچی آواز سے کرتا اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں چلو میں جاتا ہی نہیں حضور کی محفل میں گھر اندر داخل ہوا کمرہ بند کر لیا رونا شروع کر دیا کہ میری بدقسمتی ہے کہ میں نبی کی محفل میں نہیں جاؤں گا نبی مکرم کی مکرم کی مجلس میں نہیں جاؤں گا میں آپ سے بات نہیں کروں گا آپ کی زیارت سے متشرف نہیں ہو سکوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اونچی آواز سے گفتگو ہو جائے اور اللہ کہتا ہے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے گھر بیٹھ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے فلاں شخص صاحبی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں ہے اس بنیاد پر گھر میں بیٹھا ہے فرمایا ان کو بلاؤ او بھائی یہ بات نہیں جس کی فطرتی طور پر آواز اونچی ہے نا اس کی بات نہیں ہے ادب یہ بھی ہے کہ بات تم نے کرنا ہے تو بڑے اچھے انداز سے کیسے وہ بھی رب نے سکھایا فرمایا جاؤ جبری جناب محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آج تم انسانی شکل میں جاؤ انسانی صورت میں جاؤ میرے نبی کے سامنے بیٹھو جا کر دو زانو ہو کر جیسے تشاہد میں اطحیات میں بیٹھتے ہیں جبریل اس رنگ میں جا کے بیٹھنا ہے انسانی شکل میں جانا ہے تم نے کرنا کیا ہے چلے گئے جبریل ایسے ہی بیٹھ گیا کسی کو کوئی خبر نہیں کہ یہ جبریل ہے یا کوئی بندہ ہے ہم سے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کو دیسا دیکھا بھی نہیں تھا وہ مسافر لیکن اس پر نشان سفر کا نظر بھی نہیں آتا تھا سفر کا کوئی نشان نہیں تھا اور پھر مزے کی بات یہ ہے آیا بیٹھ گیا دوزانو ہو کر حدیث میں آتا ہے اس نے اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھ دیے کس کے چاہے اپنی چاہے محمد الرسول اللہ کی دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھ دیے کیسے جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کسی کو متوجہ کرنا ہے تو ہلاتے ہیں ذرا بات سنانے کی خاطر حضور کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی مکرم کے سامنے دو ہو گیا اور اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں محدثین اور باتیں پوچھ رہا ہے صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علی مطمئن اسلام کی بات پوچھی ایمان کی بات پوچھی احسان کا مسئلہ پوچھا قیامت کا معاملہ پوچھا اور اشرات قیامہ قیامت کی علامات پوچھی اس نے حضور بتلا رہے ہیں جب وہ بات سنتا ہے جواب لیتا ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے تو فاجب نا لہو یس الحو وہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے سوال کرنا دلالت کرتا ہے کہ اسے بات آتی نہیں تبھی تو پوچھ رہا ہے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو یہ مسئلہ آتا نہیں ہے تبھی تو پوچھ رہا ہے اور پھر تصدیق کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے آتا ہے جبھی تو تصدیق کر رہا ہے یہ عجیب نہ لہو یس و ہوں تو باتیں کر کے چلا گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے پتہ ہے کون تھا یہ کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں صحابی تھا یہ آپ نے محمد نہیں نہیں یہ جبریل تھا اتا کم دینکم آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے محمد کے آداب بتلانے کے لیے میرے نبی کے سامنے بیٹھو تو اس رنگ میں بیٹھو بات کرو تو اس رنگ میں کرو اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنا بیٹھنا ہے تو دو زانو ہو کر بیٹھو اور علیحدگی میں خلوت میں نبی سے بات کرنا ہے سرگوشیوں میں تو پہلے گھر سے چلتے ہی صدقہ کر کے آؤ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے اذا نا الرسول تم رسول فقت دمو بیند صدقہ سبحان اللہ کتنی بڑی باتیں قرآن نے پیش کر دی محمد رسول اللہ کے آداب میں ذرا آپ سوچیں ایک بات تو یہ ظاہراً بھی ہے کہ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات کیا ہے میرے نبی کی بات مل جائے اس نبی کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دے سکتے ہو یہ بھی نبی کی بات پر کسی کی آواز کو اونچا کرنے کے مترادف ہے اسی کے برابر ہے میرے نبی کی بات آ گئی خبردار پانچ نمازیں پڑھنی ہیں کوئی کہتا ہے نہیں پڑھتے ہم چار پڑھو کوئی کہتا ہے تمہارے دل کی پڑی ہوئی آغا خانی یہ کہتے ہیں بس یہ خرچ کر دو یہ کر دو نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں اور دوسرے تیسرے کئی اس قسم کیا وہ کہتے ہیں بس ہمارا دلی مدینہ بن گیا ہے ہمارے دل میں کعبہ آ چکا ہے سب کچھ یہی ہو گیا ہے کہتے ہیں نا اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کریں کب تک وعبد رب کا حتیہ یاتیا موت کے آنے تک عبادت کیجئے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ولایت کا کوئی ایسا درجہ نہیں جس درجے پہ انسان فائز ہو جائے اور اس سے عبادات ختم ہو جائیں فرائض ختم ہو جائیں وہ کہتے ہیں نا جی ولی ایسے مقام پہ, پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہتے ہیں نا اگر یہ کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا انسانی عظمت اور شرفت شرف کی کوئی بات ہوتی خدا کی قسم محمد تو سب سے پہلے نصیب ہوتی علیہ سلاط وسلم رب اپنے نبی سے کہتا ہے کہ موت کے آنے تک عبادت کر کون ایسا ماں کا لال ہے جو جناب محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہے جس کی نماز پڑھی پڑھائی ہے کون ہے ایسا نبی تو اس حالت میں بھی مسجد میں جا رہے ہیں جبکہ آپ سے چلا نہیں جاتا علی اور عباس کا سہارا لے کر کندھوں پر ہاتھ رکھ کے جا رہے ہیں اور حدیث میں لفظ ہیں وہ قدمہ ہو تو خطان آپ کے دونوں قدم زمین پر لکیریں کھینچتے جا رہے ہیں اس انداز میں جب کہ آپ کے قدم بے جان ہے محمد رسول اللہ کے چل نہیں سکتے مسجد میں جا رہے ہیں نا اللہ اکبر تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے فی آدمی تو بڑا موچا ولی بن گیا ہے مجذوب ہے یہ کامل ولی ہے بس اس کی ایک نظر سے کایا پلٹ جاتی ہے اور یہ نظر اگر کسی کو ملتی کایا پلٹنے والی تو خدا کی قسم کملی والے محمد کو سب سے پہلے ملتی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کا چچا ابو طالب ابو جہل اور بڑے بڑے رواشائے مکہ جہنم میں کبھی نہ جاتے محمد ایک نظر سے کیمیا کر دیتے ایک نظر سے کالا پلٹ دیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نظر اگر میرے نبی کے پاس نہیں ہے تو کس ولی کے پاس ہو سکتی ہے بتاؤ میرے آقا محمد الرسول اللہ کے جوتوں کو یوں جھاڑ دیا جائے خدا کی قسم ایک ایک مٹی کے ذرے سے کئی کئی ایسے ولی پیدا ہو سکتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے کوئی سوج بوجھ نہیں ہے رس سوچا بھی ہے کہیں اللہ, اللہ. میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ظاہری آداب بھی بیان فرمائے ہیں میرے نبی کی آواز پر اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے اور روحانی بھی ہیں، ہے اکترفادی سے پیغمبر آ گئی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف کوئی شخص کہتا ہے جناب یہ تو ہمارے بزرگ فلاں یوں کہا ہے ہم تو اپنے بزرگ کی بات مانیں گے کہتے ہیں کہ نہیں ایمان سے بتلائیے اب میرے نبی کی بات پر دوسرے کی بات کو ترجیح دی ہے کہ نہیں اور پھر یہ قرآن کی مخالفت ہے کہ نہیں جب قرآن کی آیت کی مخالفت ہوگی تو انسان مسلمان رہ جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے بے ایمان ہو جاتا ہے یہ مرتد ہو گیا ہے نبی کریم محمد الرسول اللہ کی بات پر دوسروں کی بات کو ترجیح دے دیتا اور رب تعالیٰ نے تو کہا کائنات والو میرے محمد کی بات علیہ اسلات وسلام اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے نبی کی ایک ایک ادا کا اتنا درجہ ہے کہ تو نبی کی ادا کے پیچھے پیچھے آ جاؤ ادائے مستفی کو اپنا لو تو تمہیں میں مل جاتا اللہ مل جاتا ہے محمد کے پیچھے آؤ تو صحیح علیہ سلاطو اسلام کیوں جی کسی ولی کے پیچھے چلنے سے کسی بزرگ کے ماں کے باپ کے پیچھے چلنے سے اللہ مل جاتا ہے رب کہتا ہے میں ملتا ہوں قرآن کہتا ہے میرے حبیب محمد علیہ السلاط اسلام ان کن تو اللہ فتب اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کے رشتے استوار کرنا چاہتے ہو تعلق محبت کا قائم کرنا چاہتے ہو تو فتہ بیرونی میرے پیچھے لگ جاؤ محمد کی اتباع کر لو میرے پیچھے لگ جاؤ ہوگا کیا یو اللہ جناب محمد کے پیچھے آ جانے سے اللہ تم سے پیار کرے گا تمہارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے گا و فر ذنوبکم صرف تعلق ہی قائم نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ پیار ہو جائے گا یاری لگ گئی رب کے ساتھ اور جیسے یار یار کو رسوا نہیں نہ ہونے دیتا رب کہتا ہے جب میرے سے تمہاری یاری قائم ہو گئی تو میں تمہارے گنا معاف کر دیتا میں بھی تو تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا بھیاؤ پھر اللہ کم جنوب کم اللہ بخشنے والا مہربان ہے <العطیعاللہ والرسول> اے لوگو میرے نبی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ نقشپا محمد مستعفی پر چلنے کی کوشش کرو ادھر چلو ایسے اور میرے نبی کی بات بھی مانو اور فائنل اگر یہ لوگ منہ موڑ جائیں نبی کے پیچھے بھی نہیں آتے ہیں محمد کی سنت کی اتباع بھی نہیں کرتے ہیں میرے نبی کی بات بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتے ہیں دوسروں کی باتوں کی طرف آگے پھرتے ہیں فرمایا فائن طور اگر یہ منہ مو موڑ لو منہ موڑ لیتے ہیں کہتے جی ہمارا فلاں ہے بزرگ فلاں امام فائن فائن طور فائن اللہ کا فرین لوگوں میرے نبی کی سنت کو معمولی مت سمجھو اس سے رو گردانی کرنے والا میرے نبی کی بات سے منہ موڑنے والا یہ کافر ہے میں کافروں سے دوستی نہیں رکھ سکتا ہوں اللہ کہتا ہے یہ تو کافر ہو گیا میں کافر سے دوستی کیا کروں گا اللہ کر نبی مکرم علیہ و السلام ارشاد فرماتے ہیں امام کے پیچھے ساتھی پڑ رہے ہیں اور حضور علیہ سلاۃ السلام نے سلام پھیرا فما اللہ کم تقرا خلفا اے میرے صحابہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھ تو ہاں یار اللہ پڑھتے ہیں حضور ہم آتے ہیں جبھی ہی تو میں کہہ رہا تھا مالی انازا القرآن کیا بات ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مچینا جپٹی ہو رہی ہے ایسے کچھ کام خراب ہو رہا ہے کچھ پیچھے معلوم ہوتا ہے پڑھ رہا ہے میں اسی لیے کہہ رہا تھا خبردار میرے پیچھے نہ پڑا کرو تم کچھ بھی اللہ بے امل کتاب فرمایا ہاں ہاں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اور کچھ نہ پڑھا کرو محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ اللہ ہمارے مول صاحب کہتے ہیں دوست کہتا ہے جناب ہمارا مولانا صاحب فرماتے ہیں تمہارے منہ میں تو آگ پڑے گی منہ میں آگ پڑتی ہے سورا فاتحہ پڑھنے سے آگ پڑ جاتی ہے اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ فاتحہ سے بجھ جاتی ہے اللہ تری شان یہ فاتحہ پڑھنے سے تو جہنم کی آگ بجھ گئی اور جہنم کی آگ کل کو بجھے گی جیتے جی اگر یقین سے فاتحہ پڑھ لے تیرے بخار کی آگ بھی بجھ جاتی ہے یہاں بھی تجھ کو شفا ملتی ہے یہ ناری مخلوق جن اگر تیرے سے وابستہ ہو گیا ہے فاتحہ پڑھ یقین کامل کے ساتھ یہ بھی بھاگ جاتا ہے معلوم ہوتا ہے آگ تو بھاگتی ہے فاتحہ پڑھنے سے وہ کہتا ہے منہ میں پڑھتی ہے شرمناک بات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھ وہ کہتا ہے نہیں پڑھتا میں ہاں؟ وہ کہتا نہیں پڑھتا یہ کیا بات یعنی اس میں آتا ہے کیا آتا ہے حضور اسرات تو اسلام نے فرمایا من کان لہو امام ان فقرات المام لہو خراط جس کا امام ہو امام کی خراط اس کی قرعت ہوتی ہے اب تو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ماشاءاللہ کیا کہنے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے کھڑے رہو بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر اللہ, اللہ اس کے پڑھنے سے تیری نماز باطل ہو جائے گی اس کے پڑھنے سے منہ میں آگ کے انگارے پڑتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے تیرا مذہب باطل ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے سے امام کی قرآ سننے میں خلل واقع ہوتا ہے لیکن جب صبح کی نماز ہو یا کوئی اور نماز جس میں جہری قراعت ہو تو بعد میں آنے والا شخص آ کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے امام صاحب کراط کر رہے ہیں وہ آ کر کیا کرے گم کھڑا ہو جائے نہیں وہاں کہتے ہیں ہماری فقہ بتلاتی ہے کہ تو پڑھا کر سبحان اق اللہ جدک کا وطلا غیرک یہ پڑھ سنا کا پڑھنا ضروری ہے بلا مانس کوئی بندہ عقل مند باشعور آدمی پوچھ لے کہ فاتحہ تو نہیں پڑھ سکتا اس کے پڑھنے سے قرآت میں خلل واقع ہوتا ہے اور سنا پڑھنے سے کچھ واقع نہیں ہوتا ہے کیسے بےوقوف احمقوں کا مذہب ہے کیسی جہالت سے معمور مذہب ہے یہ کیسا مذہب ہے چاہرانہ انداز نہیں ہے یہ سبحانہ کلّا پڑھنے سے قرآ میں خلل نہیں آتا ہے تو فاتحہ پڑھنے سے کیسے خلل آ جاتا ہے شرمناک بات ہے بڑی ڈٹائی کی بات ہے کہ مذہب اپنے کو سچا کرنے کی خاطر جھوٹ پر اڑے ہوئے ہیں اصرار کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو کام خراب ہو جائے گا انگارے پڑیں گے لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں سبحان کلب کے ضرور پڑا کر بعد میں آنے والا اس کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے اور شنا جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے امام رکوع میں جانے کو تیار ہے تو تنہا آ کر فاتحہ پڑھ لے خدا کی قسم فاتحہ سنا کا کام بھی دیتی ہے نماز کی رکت ہو جاتی ہے لیکن سنا پڑھنے سے فاتحہ نہ پڑھے سنا پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تجھے پھر تو تم نے اپنی رقم ضائع کر لی اللہ شان حضرت محمد الرسول اللہ سے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے تو کہتا میرا بزرگ کہتا ہے نہ پڑھو کون کہتا ہے نہ پڑھو حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا پڑھو حدیث پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک مقلد اس کو ضرورت نہیں ہے کوئی دلیل پیش کرنے کی مقلد کہتے ہی اس کو ہاں جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو دلیل سے کام ہی نہ چلتا ہو اس کا مقلد اس کو کہتے ہیں یہ تو متبع اور مطیع سنت اور مطیع فرمان مستفی کو ہے لائق کہ وہ بات کرے اور دلیل پیش کرے مقلد کے لائق نہیں ہیں وہ تو صرف یہ کہہ ہے میرے بزرگ نے کہا ہے بس اتنی بات ہے اس کی دلیل کیوں دلیل بھی پیش کی وہ گسی پٹی ہوئی ایسی جس کے متعلق محدثین نے فیصلہ کر دیا یہ دی امام کی قرآت مقتدی کو کافی ہے یہ حدیث سے غلط ہے من گھر تحدیث ہے جابر جوفی قذاب جھوٹا راوی ہے اس میں جو بیان کرتا ہے اور اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد امام عطا کہتے ہیں امام صاحب کے استاد امام اتا کہتے ہیں اور امام صاحب خود بھی یہی قول کہتے ہیں کہتے ماروائے تو افضل من آتا جب امام ونیفا بات کرتے تو اپنے استاد سے شروع کرتے ہیں کہتے ما رو تو افضل من اطائی میں نے اپنے استاد امام عطا سے امام اتا دو سو سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کرنے والا تابڑ ہے بہت بڑا جریل القدر محدث تھا یہ کہتے ہیں ماروائی تو افضل من عطائی میں نے عطا اپنے استاد سے افضل کسی کو دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی میں اور کہتے ہیں ولا اک من جابرنل جوفی میں نے جاپر جوفی سے بڑا جھوٹا دیکھا ہی نہیں جو کہتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کو کافی ہوتی ہے جو یہ عدیز پیش کرتا ہے ابو عنیفا کہتے ہیں یہ عدیز پیش کرنے والا جاور ہے جاپر جوفی بڑا بہت بڑا فتان اور قذاب انسان جھوٹا انسان کبھی تصور تو کرے ایک شخص حضرت مولانا عبدالحی الحائی حلفی لکھنوی وہ معتا امام محمد میں اسی بات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے میں بتا کر آیت کا مفہوم تھوڑا سا بیان کر کے بات ختم کروں وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے اس کی طبیعت بڑی ظلم پر ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھو کہتے دلائل سے ثابت ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں چاہے فرض ہو نفل ہو چاہے نماز عید کی ہو جنازہ کی ہو چاہے نماز امام کے ساتھ ہو چاہے مختری کی نماز ہو تنہا کی نماز ہو کیسی نماز بھی ہو وہ نماز نماز ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں یہ فیصلہ کس کا ہے علامہ عبدالحی الحائی حنفی لکھنوی کا فیصلہ ہے یہ بڑے بڑے محدث محدث تو نہیں کہتے فکہ اہل رائے بڑے بڑے جلیل القدر قسم کے علام فہامی ان کا فیصلہ ہے یہ کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں بھائی ایک طرف محمد الرسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرح میری تیری بات یا کسی امام کی کسی بزرگ کی کسی ولی کی اللہ تو کہتا ہے کہ یہاں تو میرے پیغمبر کے مقابلے میں کسی نبی کی نہیں چلتی ہے بائی ایک لفظ کا کا پیچھا نہیں ہے سنیے ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ورق لے کر پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں میرے آقا و مرشد امام الہدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے طور رنگ بدلتے چلے جا رہے ہیں رمض شناس نبوت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہا ہے کہتے ہیں عمر سکلت سواکل تجھے گم پانے والیاں گم پائیں دیکھتا نہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ بدل رہا ہے دیکھ تو کیا کر رہا ہے عمر نے تورات کا ورغ بند کیا اور فورن کہنے لگا روزیت و بلّ و بل دینا وبل محمد ان نبی میں نے اللہ کو رب پسند کر لیا ہے اور محمد کو نبی پسند کر لیا ہے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے فرمانے لگے عمر یہ تو تورات کا ورق ہے نا اگر صاحب تورات جناب موسا بھی یہاں آ جائیں تو اس کے پیچھے لگے مجھے چھوڑ کر تم اس کے پیچھے چلنے لگ جاؤ مجھے چھوڑ کر اس کی بات ماننے لگ جاؤ اس کے نقشے قدم پر چلنے لگ جاؤ نبی کے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ول تم ان سوا اس سبیل تم گمراہ ہو جاؤ گے محمد اکرم کو چھوڑ کر نبی اور موسا کو مان کر بھی گمراہ ہو جاؤ گے کو جی ایمان سے بتلائیے یہ چار امام ہیں جن کو کہا جاتا ہے برہپ ہیں کیا چار امام ملا دیے جائیں اور ان جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اکٹھے کر لیے جائیں کیا ایک موسا کی عظمت کو پا سکتے ہیں پا سکتے ہیں جب نبی موسا کی بات ماننے سے نبی علیہ السلام السلام کو چھوڑ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو ان کی بات ماننے سے مسلمان رہ جائے گا پھر سوچنے کی بات ہے نا ایک صحابی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی جملے اپنی زبان سے بول رہا ہے رضیت اللہ ربم وبی الاسلام دینم وبی محمد الرسول اس نے زبان سے لفظ کیا بولا وب محمد نبی کی بجائے کہا واب محمد رسول کیوں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تو ہیں صاحب کتاب نبی ہے رسول صاحب کتاب کو کہتے ہیں نبی کہتے ہیں جو صاحب کتاب نہیں صحیفے وغیرہ مل سکتے ہیں بہرحال تو نبی بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول بھی ہیں تو اس نے برا تو نہیں کیا یہ لفظ کہہ کر نبی سے ذرا کچھ درجہ رسول کا اونچا ہی ہے نا جو لفظ اس نے بولا ہے فوراً دوسرا صحابی پاس بیٹھا تھا اس نے ٹوک دیا رکھا خبردار کیا لفظ بول رہے ہو وب محمد رسولن کہنے لگا نہیں نہیں آقا کی زبان اقدس سے نکلا ہے وب محمد ان نبی رسولن بے شک رسول ہے لیکن نبی کی زبان سے نبی کا لفظ نکلا ہے بدل نہیں سکتے ہو تم جو محمد کی زبان سے نکلا ہے وہی ادا کرنا پڑے گا اور میرے بھائی کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد ہوش سنبھالا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم باضمت سے پیداشی پیدا طور پر نبی مکرم باعظمت تھے علیہ السلات وسلم آپ کا کوئی عظمت میں جوڑی نہیں ہے پیدائش سے لے کر انتہا تک میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنی زندگی میں نبوت سے پیشتر کبھی یہ سالگرہ منائی تھی محمد رسول اللہ نے کیوں جی کبھی آپ نے اپنی زندگی تیئیس سالہ نبوت کے دور میں یہ سالگرہ منائی تھی محمد رسول اللہ نے علیہ السلاتو السلام اکٹھا کیا ہو نو ربیع الاول کو بارہ ربی الاول کو اکٹھا کیا ہو کبھی منایا ہو یہ دن میرے آقا نے اسلام دن منانے کا نام نہیں اس قسم کے دن منانے کا نام اسلام نہیں اگر دنوں کے منانے کی بات ہوتی پونے دو لاکھ انبیاء کے دن منائے جاتے تمہارے ایک ایک دن میں کئی کئی دن کئی کئی سال گرے آ سکتی تھی ایک ایک دن میں اسلام بامقصد مذہب ہے بے مقصد نہیں ہے مردوں کے دن منانے کا نام اسلام نہیں ہے برسیاں منانے کا نام اسلام نہیں ہے پیدائش منانے کا نام اسلام نہیں ہے قطعی طور پر یا تو جس دن میرے آقا کو ولا، ولادت کے بعد رسالت کا اعزاز ملا نبی بنائے گئے حالانکہ کتنا بڑا دن ہے وہ یہ دن بھی منانے کا اعزاز منانے کا اسلام نے کچھ بیان نہیں کیا ہے اللہ اللہ بلکہ یہ کہا ہے یار حضور فرماتے ہیں جب روزہ رکھا کرو نا سوموار کے دن کا خیال کر لیا کرو میرے آکا بھی خیال کر لیا کرتے علامہ سیوتی نے تاریخ الخلافہ میں لکھا ہے حضور فرماتے اس دن میں پیدا ہوا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھا کرو کہ جھنڈیاں لگا کر جھنڈے پکڑ کر کھانے طرح طرح کے اور لٹاؤ سبیلے لگاؤ یہ دن منانے کا ڈنگ میرے آقا نے اپنے تیئیس سالہ نبوت کے دور میں ایک دن بھی نہیں منایا اپنی سال گراہ کا اور پھر صحابہ میں سے ابو بکر نے بھی نہیں منایا منایا انہوں نے ابو بکر سے لے کر کسی خلیفے نے جناب علی تک نہیں منایا پھر اس کے بعد بھی کسی نے نہیں منایا جب تک ایک بھی صحابی روئے زمین پر زندہ ہے کسی صحابی نے دن نہیں منایا کسی تابڑی نے دن نہیں منایا چاروں اماموں نے نہیں منایا بارہ اماموں نے نہیں منایا اور جاؤ روئے زمین پہ جتنے مسلمان ہیں جا کے دیکھ لو تم اسلام کی ہسٹری کو جا کے ان کی ورق گردانی کرو اطان کسی نے نہیں منایا اللہ واللہ پھر دین تو نام اسی کا ہے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں جیسے وہ ایشیا کی کہانی ایک کتاب میں ذکر ہے کہتے ہیں مغل بادشاہ تھا وہ سنی بیگم اس کی شیعہ تھی بیگم کہنے لگی یا تو مجھے سنی کر لو یا تم شیعہ ہو جاؤ دونوں ایک تو ہونے چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں مناظرہ کر لو پھر ان کا ہم ایران سے مناظر منگوا لیتے ہیں وہ کہنے لگا میرا مناظر میرے پاس ہی ہے تم منگوا لو بڑے بڑے جبے کبوں والے آگئے وہاں اور اس نے بھی اپنے ملہ دو پیازا کو تیار کر لیا تم نے مناظرہ کرنا ہے اس موضوع پر کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے وہ آ کر تخت نشین ہو گئے ہیں سب بیٹھ گئے ہیں جناب ابائے خبائی اور بڑے شاندار عمامہ پہنے ہوئے بہت بہترین قسم کے لباس زرخ برد اور آ کے بیٹھ گئے بڑی شان و شوقت کے ساتھ لیکن یہ ملہ جی آ ہی نہیں رہے کسی طرف سے نے کہا بھائی وہ ہمارا سامنا ہی نہیں کر سکتا تمہارے بادشاہ کا ملہ ہمارے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا بھاگ گیا ہے وہ کہاں ہے وہ لاؤ اس کو انہوں نے کہا اچھا تھوڑی دیر اور ہوگی انتظار کرتے کرتے آ گیا لیکن اس کی حید کذائی کچھ عجیب قسم کی تھی پھٹی ہوئی پگڑی سر پہ بندھی ہوئے کوئی اس کا اس طرف لٹک رہا ہے پہلو کو کسی طرف اور عجیب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ایک پاؤں میں جوتا ہے ٹوٹا پھوٹا ایک پاؤں لنگئی ہے اور آ گئے ملا صاحب السلام علیکم وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ ہے تمہارا مناسب یہ ہمیں جے بھی نہیں دیتا اس قسم کے مولوی کے ساتھ گفتگو کرے یہ تو اس لائق نہیں ہے نکارہ کہیں کا یہ شاہی مولوی ہے یہ کہنے لگے کوئی بات نہیں مولوی تو ہے بادشاہ سمجھتا تھا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اس میں جو اس انداز میں آیا ہے کہنے لگے کیوں بھی آپ کو کیا اعتراض ہے میری حید قضائی پر کہنے لگے ہمیں تو اعتراض ہے تم نے جوتا بھی نہیں پہنا ننگے پاؤں آ رہے کہنے لگے جوتے کی بات کرتے تو اس لیے نہیں پہنا میں نے کہ میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سیاہ جوتا چورا لیتے تھے لگے بڑا جو بے وقوف اور احمق ہے یہ وہ ہم اس زمانہ میں کب تھے ہم تو محمد کے زمانہ میں تھے ہی نہیں وہ کہنے لگا کہ اچھا وہ ایسے کان کھجاتا کھجاتا کہنے لگا غلطی ہو گئی میرا خیال ہے ابو بکر یا عمر کے دور کی بات ہے وہ کہنے گے کہ بڑا بے وقوف اور احمق آدمی ہے کیسے چاہل سے پالا پڑ گیا ہم اس زمانے میں بھی کب تھے کہنے لگے اچھا نہیں یار مجھے غلطی لگتی شاید عثمان علی کے دور کی بات ہو کہنے لگے اب عثمان علی کے زمانہ بھی کب تھے اللہ ان زمانوں کی نفی کر دی تو ملنا کہنے لگا اچھا اب تمہاری خبر لے لیتا ہوں بھائی جو محمد رسول اللہ کے زمانہ میں نہیں تھا اب ابو بکر کے دور میں نہیں تھا عمر اور عثمان غنی کے دور میں نہیں تھا علی کے زمانہ میں نہیں تھا وہ مذہب اب سچا کیسے ہو سکتا ہے وہ مذہب غلط ہے جھوٹا ہے کیسے سچا ہو سکتا ہے اللہ تری شان وہ سب شیعہ بھاگیہ کوئی قریب بیٹھا ہی نہیں تو کہتے ہیں اس بادشاہ کی بیگم پھر اہل سنت بن گئی کہ واقعی تمہارا مذہب سچا ہے تم تو محمد کے زمانے سے آ رہے ہو میں پوچھتا ہوں یہ جو اس انداز میں میلاد رسول منایا جا رہا ہے جلوس نکلتے ہیں کیا صحابہ نے جلوس نکالا محمد رسول اللہ آگے آگے ہوں پیچھے صحابہ ہوں ابو بکر ہو عمر ہو جناب امنا مسجد نبوی سے جلوس نکلا مسجد قبا تک پہنچا وہاں سے آیا مسجد نبوی میں ختم ہو گیا کئی گدا گاڑیاں ہوں گی کئی اونٹ گاڑیاں ہوں گی کئی کچھ ہوگا کیا یہ ہے بات کہ کہیں ابو بکر نے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے اور اتنے صحابہ ساتھ سے یہ جلوس نکلا تھا واللہ عظیم خدا کی قسم کائنات کا کوئی ملا بھی نہیں بتا سکتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں وہ طریقہ محبت کا وہ انداز محبت کا نہیں ہے جو محمد کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے کیوں اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے رب کہتا ہے میرے حبیب محمد علیہ السلاط والسلام آنے والی دنیا سے بھی بات فیصلہ کن ان کہہ جاؤ تم فائن آ منوب مسلم آمن تم بھی فاقا دہتا دو آنے والے لوگ اگر میرے نبی کے مریدوں جیسا ایمان لے آئیں مریدوں جیسی آپ کی اتباع کریں اتحاد کریں ابو بکر جیسے عثمان غنی جیسے عمر فاروق جیسے علی جیسے طلحہ جیسے زبیر جیسے ابو ریرا کی طرح انس کی طرح آنے والی دنیا کے ایمان اگر میرے نبی کے مریدوں میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہو جائے فعین آ منو بے مسلی ماں آمن تم بھی اے میرے پیغمبر اعلان فرما جاؤ جن کا ایمان تیرے صحابہ جیسا ہو جائے وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے یہ ہیں ہدایت یافتہ جن کا ایمان محمد کے صحابہ جیسا ہے طلو فین نما ہوں فی ش <شخواب> اگر یہ منہ مو مڑ جائیں تو سمجھ لو یہ بد بخت لوگ ہیں یہ بد بختی میں شکاوت میں پڑے ہوئے طول فَإن فین نما ہوں فی شخاب فسا یک فی کا ہوں اللہ اے میرے پیغمبر محمد ارے اس سلا اسلام اللہ ان سے تجھ کو کافی ہو جائے گا کیا مانا یہ لوگ تیرے دشمن ہیں جو تیرے صحابہ کی طرح مسلمان نہیں ہیں تیرے صحابہ کی طرح تیرے سے محبت نہیں کرتے ہیں تیرے صحابہ کی طرح تیرے ساتھ پیار نہیں رکھتے ہیں ان کے وار ایسے نہیں ہیں یہ تیرے دشمن ہیں فصا یقفی اللہ فرمایا اللہ ان سے تجھ کو کافی ہو جائے گا میرے پیغمبر محمد علیہ السلاۃ وہ کیسے کافی ہوگا ایک شخص لکھتا ہے قیامت کے دن حضور علیہ ساتو اسلام فرمائیں گے یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں بلا لو ان کو یہ ہے میرے ساتھی ان کے منہ ان کے ہاتھ پاؤں آزائے وضو چمک رہے ہیں پانی وضو کی وجہ سے بلاؤ ان کو دیوار حائل ہو جائے گی اور آواز آئے گی ہے میرے پیغمبر محمد انکا لا تدری ماہدو بعدک آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے تیرے بعد کون سے نئے نئے باتیں کون سی نئی نئی چیزیں دین میں داخل کر لی تھی اے میرے پیغمبر محمد آپ نہیں جانتے ہیں یہ تو بدرتی لوگ ہیں دین میں گندی باتیں داخل کر کے ان کو دین بنا لیا نام بڑا اچھا اللہ اللہ بدعت ہمیشہ اچھے روپ میں آیا کرتی ہے اور نجاست کو جتنا مرضی کسی رنگ میں پیش کر اور نجاست تو نجاست ہی ہے نا لیکن برات اچھے روپ میں آتی ہے نہیں جی وہ کھانا پاک ہے قرآن پاک ہے اوپر پڑھ لے تو کیا حرض ہوگا کتنا اچھا روپ ہے اس کا ہے نا جی بہترین روپ ہے کھانا بھی پاک قرآن بھی پاک پڑھنے سے کیا ہو جائے گا اس کو تو کہنے والا کہتا ہے بابوزو ہو کر نماز میں کھڑے ہو گئے ہو آ, تم نے قیام میں تو قرآن پڑھ لیا ہے تلاوت کر لی بڑا سجدے میں بھی قرآن پڑھ ہے تو پاک تیری زبان پاک سجدے میں سہان ربی اعلیٰ کہتا ہے اب قرآن کی تلاوت کر لے بترائیے قرآن پڑھنے سے نماز ہو جائے گی سجدے میں قرآن پڑھنے سے نہیں ہوگی بے شک پاک کیوں اس لیے کہ اس پر محمد کی مہر ثبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے میرے پیغمبر محمد علیہ السلاۃ والسلام انکا لا تدری محد آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کس قسم کی ایجادات آپ فرماتے پتا اس کے جواب میں بڑے اچھے میرے معتقد ہیں بڑے محب ہیں میرے محبت کا بڑا دعویٰ تھا شوق اور عشق بڑا تھا مجھ سے ان کو دعویٰ شوق اور شکوہ بلب شرم اے دلے آرام طلب دعوی شوق کرتے ہو اور زبان پر شکوے بھی آ رہے ہیں کیا شکوے ہیں شکوہ یہی کہ تم بات محمد کے خلاف کر رہے ہو کیسا دعویٰ شوق کا ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑے محب ہیں میرے ان کو جانے دو کوئی بات نہیں بلکہ فرمایا کیا فرمایا سو کن لمن کن لے غیر آبادی جنہوں نے میرے دین کو میرے بات بدلا ان کو دور کی کس کہیں پھٹکار کی جگہ پر پھینک دو جہنم میں جاؤ جہنم کے کسی دور دراز گڑے میں پھینک دو ان کو میں ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے فرمائے اللہ طرف فوق قوتن نبی میرے ایمان میرے نبی سے ایمان رکھنے والو ایمان لانے والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ایک تو ظاہری ادب بھی ہے ایک نبی کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو نہ ٹونسو نبی کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دو یہ اس کے معنی ہے اللہ ہم عمل کی توفیق عطا وآخر الحمد للہ رب والصلاة والسلام على سید الانبیاء و ختم المبسلین و بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل جنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو گیا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل و مجرس سے اٹھ کر تشریف لے گئے دیر تک واپس نہ آئے تو صحابہ کو گھبراہٹ ہوئی نیا نیا زمانہ اسلام کا ہے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے ابو حرارہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اناؤ وال سب سے پہلے میں گھبرایا تلاش شروع ہوئی میں بھی تلاش میں نکلا میں ایک باغ کے ارد گرد گھومتا رہا تسیل تھی تو رستہ مل جائے میں اندر جا کے دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے دروازہ بند تھا مجھے رستہ نہ ملا عقیدت اور محبت یہ بھی کھیل کھلا دیتی ہے. ابو احرا کہتا ہے میں حضور علیہ سلاط وسلام کی محبت میں مسترد فکر و غم میں تھا کہاں گئے باغ کے اندر نالی جا رہی تھی جس میں سے پانی ملتا تھا باغ کو میں اس نالی کے اندر گھسا کمایا کافی سال جیسا کہ لومڑی سکڑ اس طرح سکڑ کر اندر داخل ہو گیا جا کے دیکھتا ہوں تو آقا علیہ سلاۃ وسلام تشریف فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب صحابہ بڑے پریشان تھے کہیںت اسلام نے فرمایا ابو حرارا یہ لو میرے جوتے پکڑ لو لے جاؤ اور باہر جاؤ جو شخص تجھ کو ملے اس کو کہہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے میں حضور کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں یہ آپ کے جوتے ہیں آپ نے پیغام دیا ہے من قال لا الا اللہ دخل الجنہ جس شخص نے لا الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا ابو اب کہتے ہیں میں باہر آیا تو سب سے پہلے میری ملاقات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ان کو میں نے یہ پیغام رسول سنایا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے سینے پہ تو ماری خر تو میں گر گیا روتا ہوا واپس چلا گیا مجھے کہنے لگے عمر ابو وہ ابھی وقت نہیں آیا اس پیغام کا رہنے دو واپس چلتے میں واپس آیا تو روتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جیسے بچے کو گہنچے نا باپ کے پاس روتا ہوا آ جاتا ہے صحابہ کا سب سے بڑا سب سے بڑا عقیدت کی جگہ سب سے بڑی محمد رسول اللہ, اللہ محبت کی جگہ سب سے بڑی یہی تھی یہاں سے ان کو صحابہ کو شفقتیں ملتی محبتیں ملتی رافت و رحمت ملتی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر شکایت کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کا پیغام دیا تھا عمر نے مجھے مارا ہے میں گر گیا اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے السلام علیکم رسول اللہ فرمایا عمر تم نے روکا ہے پیغام دینے سے اس کو مارا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بھی وقت نہیں ہے لوگ اس کا شاید یہ مفہوم لے لیں کہ لا لاکو بس عمل کی ضرورت نہیں ہے نیا نیا زمانہ اسلام کے عمل سے لوگ باضی ہو جائیں گے ادھر یہ بات ہو رہی ادھر سے الہام ہو گیا اللہ کی طرف سے وہی آ گیا ہے عمر کی بات درست ہے ابھی اس پیغام کو موقوف کر دو ابھی یہ پیغام نہیں دینا ہے لوگ کئی اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ پیغام رساں کو کچھ کہنا ایسے ہی ہے جیسے پیغام دینے والے کو کچھ کہا یبور عالا کو تو نہیں کچھ کہا اس نے تو محمد رسول اللہ کے پیغام کی گستاخی کی ہے معاذ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فراست ہے مومن کی اگر یہ گستاخی ہوتی تو اللہ رب العزت حضرت عمر کو ڈانٹ پلاتے محمد کی مجرس سے نکال دیا جاتا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ اتنی فہم و فراست کی بات ہے کہ اللہ نے نہ صرف اس کو تسلیم کیا بلکہ کہا اے میرے حبیب اس پیغام کو بھی رہنے دو عمر کی بات درست ہے میرے جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام موقف ہو سعدی کہتا ہے میں نے اس کو رہنے دیا تھا پھر اس بات کے درس سے تعصم کے طور پر کہیں گناہ نہ ہو موت کے وقت میں نے یہ پیغام دے دیا علم چھپایا نہ جائے آقان نے یہ فرمایا ہے جس نے کہہ دیا لا الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا یہاں ایک اور بات بھی بعض مفکرین کہتے ہیں دو جوتے ساتھ کیوں بھیجے نشانی کے طور پر پگڑی بھی بھیجی جا سکتی ہے تو اور پھر وہ سچ کا دور تھا نہ بھی کوئی علامت نشانی ہوتی تب بھی لوگ سچ مانتے ہو تو کافر بھی عموماً سچی بولا کرتے تھے بعض مفکرین کرین امت نے یہاں لکھا ہے کہ یہ جوتے جو دیے ہیں صرف نشانی نہیں ہے بلکہ اس بات کا ایک اور پیغام بھی ہے ساتھ جس نے لا الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا شرط یہ ہے کہ محمد کے نقشے پا پر چلے صلی اللہ وسلم بات اصل یہ تھی جوتے بیچنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کے نقشے قدم پر چلو گے تو تم کامیاب ہو اگر اس نقشے قدم پر نہیں چلو گے تو لا الا اللہ کہنا بھی بیکار ہے کوئی اس کے فائدے نہیں ہیں کتنی بڑی اہم بات ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس ایک حدیث میں صحابہ کا محمد رسول اللہ سے محبت رکھنا اور پھر نبی مکرم علیہ سرات والسلام کی ان سے شفقت پھر پیغام بہت بڑا عظیم الشان پھر اس پیغام میں سرد توقف آ جانا اس میں سب حکمتیں ہیں یہ ایک اور حدیث ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے الفرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے مجنتی ہے کیونکہ اس حدیث کی تائید میں اس کی تفسیر میں ایک بات آتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے الفرما انما العمال بالخواتی ایک حدیث آتے ہیں انما البل بالنیات اعمال کا دار و ہے نیت پر نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل کے ارادے کو ارادت القلب زبان سے بیان کرنے کا نام نیت نہیں ہے زبان سے وہ کیا میری دور نماز فرض یہ وہ یہ نیت نہیں نیت اس وقت تک ہے جب تک دل میں ہے زبان پر آ گئی تو بیان نیت ہے نیت نہیں ہے اور بیان نیت کا اسلام میں کہیں تذکرہ نہیں انت جب تم عمل کرنے لگتے ہو تو آغاز نیت صالحہ سے کرو پھر زندگی کا اختتام ہو رہا ہے پھر زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے یہ ہے انسان کی کامیابی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں لا الہ الا اللہ کی صدایں گھومتی ہیں جب دنیا سے جاتا ہے اب کہا تو اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ یہ کس کو توفیق ملتی ہے رٹ لینے سے ہم اب بیٹھے رٹتے رہے لا لا الا اللہ لا, الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نہیں اللہ کی توفیق کے بغیر مرت دم لا الہ الا اللہ نہیں کہا جا سکتا ہے وہ وہی کہے گا جس نے اپنی زندگی پوری اس کے سائے میں گزاری لا الہ الا اللہ کے سائے میں زندگی بسر کی اب یقیناً اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ جو اس کے خلاف ساری زندگی چلتا رہا مرت دم لا الہ اس کو کیا نصیب ہوگا ایک بہت بڑا امام محدث بے ہوش پڑا ہے دوسرا محدث اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا دیکھا بے ہوش وہ بیمار پرسی کرنے والا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سما من کان نا کلامی ہی لا الہ لاہ بخل جنا یہ دیکھو نا یہ بیمار بے ہوش پڑا ہے اس کو توفیق ملنی چاہیے لا الہ کہہ دے کیونکہ حضور کا فرمان ہے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو جنت میں جائے گا اتنے میں اس شخص کو ہوش آ گیا وہ اس حالت میں اس شخص کی باتیں سن رہا ہے حدیث سن رہا ہے جب ہوش آیا تو اس نے پوری سنت چلا دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال من کانا آخر و لا الہ الا اللہ دخل الجنّا وہ بے ہوش ہونے والے نے جب ساری سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کر دی آخری لفظ کہا دخل الجنا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا خو ہو گیا اس, وقت اس کی روح پرواز کر گئی اسے کیا سبق دیا کائنات والوں لا الہ الا اللہ کہنا سند چڑا دی ساتھ یہ محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بے سند دین نہیں ہے محمد رسول اللہ کا دین سند ہے جس چیز کی جس مسئلے کی سند جناب محمد تک نہیں پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسئلہ نہیں ہے وہ دین نہیں ہے پیرا وغیرہ ادھر ادھر سندے پہنچ جائیں تو یہ سند نہیں سند کون سی کامیاب ہے کارگر ہے صالح اچھی صفات کے حامل محدث یہ ایک دوسرے سے سنتے محمد تک پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس سند کے آخر پر اس کے آخری سرے پر نام آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اور بھی بات آتی ہے آقا علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا لا لائے اللہ جنت کی چابی ہے لا ارہا اللہ جنت کی کنجی ہے آپ نے فرمایا سن لو جنت کی کنجی ہر کنجی کو ہر چابی کو دندانے ہوتے ہیں اگر دندانے اس لیور کے موافق ہوں گے تو وہ کھل جائے گا تالاب اگر دندانے موافق نہیں ہوں گے تو وہ تالا نہیں کھلے گا معنی یہ ہے کہ لائے الا اللہ چابی تو ہے جنت کی لیکن اس کے دندانے عمل ہیں عمل اللہ کے فرمان کے مطابق اور محمد کے طریقے کے مطابق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو دندانے ہیں چابی کے ساتھ تالا جنت کا کھل جائے گا اللہ کرے ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام آ جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ہی مجلس پہلے ہی ساتھی جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ ہمارا بھی نام آ جائے تو اچھی بات ہے اس سے بڑا کوئی نصیبہ نہیں یہ امید کیوں کرتے ہیں اور دنیا کے مذاہب کی سنڈے ان کے اپنے اماموں تک جاتی ہیں کسی بستی تک جاتی ہیں ہمارے اس مسلک کی صنعت براستہ صحابہ محمد تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم. اسی لیے ہم امید رکھتے ہیں اللہ ہمارا مذہب تو وہی ہے جو تیرے نبی نے فرمایا تیرے نبی سے آیا اور صحابہ کے مطابق ہمارا مذہب ہے تو انہی کے ساتھ بے شک پاتی ہیں خطا کار ہیں گناگار ہیں سب گناہ معاف کر کے اپنے بہت بڑی صفت عفو کو ملحوظ رکھتے ہوئے توحید اور محمد کی رسالت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ اگر تو صحابہ کے ساتھ ہمیں جنت میں بھیج دے تو تیرا تو کچھ نہیں بگڑتا ہے دعا مانگنی چاہیے اللہ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کر دیں سبحال اور عبدی طور ستون و سلام السلم جو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا کہتے ہیں نا میلاد پیدائش کو کہتے ہیں پیدائش ہوتی رہے گی ایک بار ہوئی ہے یا کتنی بار ہوگی کیوں یہ ایک بار ہوئی کہ کتنی بار ہوگی شرمناک بات ہے یہ کیسے کہتے ہیں ان کو ماننے کی بھی خبر نہیں ہے کہ خدا اہل سنت کو آباد او پیدائش کو مانتے تو ہیں نا کیوں جی مانا ہے کہ نہیں اللہ پیدا ہوا ہے اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہیں کہتے اللہ نے اپنے نور سے محمد کو بنایا کیوں جی رب خالق ہے رب کا نور بھی خالق کا اور خالق کا نور ہے نا اللہ کا نور کس کا نور ہے خالق کا نور پھر خالق کا نور مخلوق ہو سکتا ہے تو یہ خالق کا نور مخلوق ہو سکتا ہے کہتے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا وہ اپنے نور سے جدا کیا تو رب کا نور مخلوق ہو گیا نا پھر جو حصہ یہ آیا ہے یہ اللہ کا نور مخلوق ہو گیا کس قدر ظلم کی بات ہے انسان کفر کی طرف جاتا ہے شرک کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حصے بکھرے کر دیے نہ نا نا! اللہ پیدا نہیں ہوا اس سے بھی کسی نے جنم نہیں لیا وہ خود بھی نہیں پیدا ہوا اس سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا اور نبی مخلوق ہیں نبی کیا ہے مخلوق ہیں پیدا ہوئے نا تو جو پیدا ہوتا ہے وہ بولو وفار بھی پاتا ہے پاتا ہے نا اللہ اللہ کتنا بھی پیارا ہوگا